ادھر سے آئے؟ جی. یہ تمبی ہے مومنین لکھیں آپ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 وہ بھی ان کو ورگلانے لگے منافق بساوس پیدا کرنے لگے کہ بیاہ ببو سفیان کے ساتھ صلح کر لو اپنے پرانے دین کی طرح واپس لا اٹھاؤ آپ کو کچھ نہیں بن سکتا تمہارا اس قسم کے غلط خیالات پیدا کرنے لگے منافع اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تمبیر فرمائی منافقین کا کہا نہیں مانا اگر کہا مانا تم نے تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے کپڑے کی طرف باقی تمہارا کارساز مولا اللہ ہے یہ عارضی شکست صحیح ہے تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے ورنہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا تمہیں نسرت مل گئی تھی بھائی پہلے مل گئی تھی یا نہیں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 حضرت نت جواب نہ ابو سفیان کہنے کا بس یہ مر گئے پھر ابو سفیان نے ایک اور نعرہ لگا کہ لنل عزا بھلا عزاء ہمارا عضا ہے تمہارا عزا نہیں ہے عضا بت تھا ان کا نہیں تھا یہ جیسے آج کل بتتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں والے ہیں تم بے پیر ہو ہمیں کہتے ہیں ہم پیروں والے ہیں تم بے پیرو اس نے بھی یہی کہا لََ العضا ولا حضرت نے فرمایا اب جواب دو اس کو کہ اللہ مولانا ولا مولانا لکو. پھر اس نے کہا اولو حبل حبل بت تھا نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے کہ اے حبل بلند ہو جا حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ علا و اجل اولا ابل نی اللہ اعلیٰ اللہ بلند جائے سب سے بہتر ہے دیکھو جی تنبیہ مومنین اے ایمان والوں اگر کہا مانا تم نے ان لوگوں کا جو کافر ہیں اس کے نیچے ایک کفار و منافقین دونوں منافق بھی تو کافر تھے کفار و منافقین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 بل اللہ مولا ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ کافر و منافقین کے ساتھ بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور کارساز ہے تو اللہ مولا تم آ نہیں واہ و خیر الناصرین اور وہ بہترین ہے مددگاروں کا سنڈول کی فی قلوب بل لذین جب یہ بتایا نا کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور خیر الناسرین ہے تب نمونہ نصرت لکھو اللہ تعالی خیر الناسرین ہے تو نمونہ نصرت نمونہ نصرت یہ تھا کہ اللہ تعالی نے کافروں کے دل میں روب ڈال دیا حالاں کہ مسلمان شکست کا گئے ستر آدمی ان کے شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی اللہ نے کافروں کے دل میں کا ڈال دیا روب یہ ڈالا کہ کافر مجبور ہو گئے اب سفیان اعلان کی ار رہی لڑ رہی بادی ان کو شکایت دے دیا جاؤ مکے چلے جب جب جی اور جاتے بلد. ہوئے کہنے لگا محمد بلد. صلی اللہ, علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.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 تو دیکھو اللہ نے رو بٹھلایا نہیں واپس جب چلے گئے تو اللہ نے رو بٹھلایا نا پھر آگے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ان کے پیچھے بھی گئے تو آپ دیکھو پہلے بھی آپ کی پتہ بعد میں بھی آپ نے ان کو پکایا درمیان میں کارنشا ساد دی. دیکھو ابھی ڈالتے ہیں سالول کی کا کیا معنی؟ ڈالیں گے نہیں ابھی ڈالتے ہیں کافروں کے دلوں کے اندر روب کو بس باب اس کے کہ شریک ٹھہرے انہوں نے ساتھ اللہ کے وہ معبود کہ نہیں نازل کیا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل حاجی صاحب آپ آ گئے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے چلو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکے بھائی بشرق لوگ جو مابود بناتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں شمس و کمر کی پوجا کرتے ہیں اللہ نے کوئی دلیل دی ہے کہ یہ محبود ہیں یہ تو سب خدا کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہے یہ جی. بس سب آپ اس کے شریک ٹھہرائے انہوں نے ساتھ اللہ کے ان محبودوں کو کہ لمح و نزل وہی سلطانہ نہیں نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل ماں باپ نار ٹھکانا ان کا نار ہے اور برا ہے ٹھکانا ظالمین کا یہ بات سمجھ آ گیا نہیں اچھا جی اگ آگے ہے ازالہ شبو والا کم اللہ ازالہ شبو شبو ہوتا تھا کہ اللہ تعالی نے تو وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے کہ میں آپ کو کیا کروں گا جی فتح یاد کروں گا کیا کروں گا فتح کہاں گئی کہ شبھ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے شبھ دور فرما دیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کر دیا تھا نہیں کہ پہلے فتح کن کوئی مسلمانوں کو ہو گئی وہ بھاگنے لگے ان کی عورتیں بھاگنے لگیں تو ان کی اپنی غلطی سے پھر عارضی شکست ہو گئی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہ ہوا یہ اظہار شبہ ہے اور البتح کی سچا کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ اس تحسون ہوں بیزن جب کہ کاٹتے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے یہ حصہ یہ حصوں کا باپ ہے اس کا مانا کاٹنا وہ تلوار کے ساتھ کاٹنا جب کاٹتے تھے تم ان کو ساتھ حکم اللہ سے حتائدہ فصیل تم اسباب مغلوبیت پھر مغلوب جو ہوئے اس کے اسباب حتائدہ فصیل تم کے نیچے کیا لکھنا ہے اسباب مغلوبیت فشیل تم نمبر ایک تنازع تم نمبر دو اصائے نمبر کتنی جی تین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 مالک غنیمت مل جائے گا حضور کے فرمان پہ رہ جائیں من کم تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے دنیا کا آخرت کا بھی تھا اور باپ تم میں سے وہ جو ارادہ کرتے صرف آخرت کا سما سارا فکمن تم نے فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو تمہاری جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا تم کو ان سے پھیر دیا ایسے تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے اب وہ تمہارے پیچھے بھاگنے لگے پھر شکست کے لبتا لیا آزمائے تم کو تکلیف کے اندر کڑا کھوٹا آزمایا جاتا یا نہیں والد افا انکم آپ یہ تسلی بھی دے دی انسان غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی تو ان سے کا کر دی معاف کر دی بھائی لام تاقید کے لیے ہے یا نہیں قد کس کے لیے ہے تحقید کے لیے اور ماضی جو ہے یہ بھی تحقوں میں دلالت کرتی ہے تو تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے صحابہ کی غلطی معاف کر دی اب کوئی صحابہ کے کو اوپر انگلی کھڑی کر سکتا ہے تانا دے سکتا ہے اللہ تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں واللہ اللہ حضو اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل کے ہیں اوپر مومنین کے عز تو سایدون و تتیمہ مقبر ہے تتیمہ قصہ مغلوبیت تتیمہ قصہ مغلوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تمہاری حالت میرے سامنے تھی کہ جب تمہیں شکایت ہوئی نا تو تم پہاڑیوں کے اوپر ٹیلوں کے اوپر چڑھے بھاگے جا رہے تھے اور حضرت تمہیں بلا رہے تھے اریا عبادت اللہ اللہ کے بندے میری طرف آپ کے عصطید جب کہ چڑھے جا رہے تھے تم کس کے اوپر پہاڑیوں <tod>. پہ ٹیلوں پہ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 ایک غم تو یہ تھا کہ پہلے فتح ہو رہی تھی فتح کے بدلے اب کیا ہو گئی شکاست ہو گئی یہ غم تو یہ دوسرا مال غنیمت سمیر رہے تھے وہ بھی چلا گیا یہ بھی غم ہے تیسرا یہ کہ ستر صاحبہ کیا شہید ہو گئے یہ بھی غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا بھی غم غم کے اوپر غم دے دیا اللہ تعالی نے تم کو یہ غم کے اوپر غم کیوں دیا لے کہ غم لے کہ غم پہلے میں آپ کو سمجھا دوں یہ حکمت بھائی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تکلیفیں اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا لیکن پہلے اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی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 جیسے کسی شاعر نے کہا مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں بار بار تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اب تکلیف بھی مجھے کیا معلوم ہوتی ہے آسان یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا غم پہ غم دیا غم پہ غم دیا تاکہ تم عادی بن جاؤ مشقت برداشت کرنے کے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 بس بدلا دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے یا پا کا معنی کرو بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے تاکہ نہ غمگین ہو اوپر اس چیز کے جو پوت ہو جائے تم سے کیا پوت ہو گئی تھی مال غنیمت اور پتہ غلام صابہ کم اور نہ اس چیز پہ غم کرو جو پہنچے تم کو کیا پہنچی تھی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 کہ میرے حضرت کی شہادت کی خبر کیا ہو گئی مشہور ہو گئی کہ محمد ان کو تل. بڑا دا شیطان نے یہ پاپ پھیلا دی کہ محمد کریم شہید ہو گئے جب اتنا بڑا غم آیا تو اس نے پہلے غموں کو بلا دیا نہیں اب ساری نگاہ اسی غم پہ تھی پھر جب کچھ دیر کے بعد پکا چلا کہ آقا کیا ہیں شہید <تصفيق> جگ مرے جگ پال نہ مرے ہاں ہمارا بھی معاملہ ہے سندھی بھی معاملہ محاورہ جگ مرے جگ پال نہ مرے حضرت جگ پال تھی سمجھے تو جب کہ حقیقت آ گئی کہ حضرت کیا ہے زندہ ہیں تو صحابہ کرام خوش ہوئے ہوں گئے یا نہیں کیونکہ یہ غم ایسا تھا جس نے سب غموں کو بلا دیا جب پتہ چلا کہ یہ غم حقیقت میں تھا ہی نہیں حضرت زندہ ہیں تو پھر سب خوشیاں خوشی ہو گئیں اب یہ مانا مجھے بڑا پسند ہے اب دیکھو فاصا بم غم بن بس بدلہ دیا اللہ نے تم کو بڑے غم کا یہاں غم کا کام کیا کرو بڑے غم کا یہ بڑا غم کون تھا حضرت کی شہادت کا بے غم من بدلے دوسرے غموں کے یہ کیوں دیا تاکہ نہ غم گین ہو اوپر اس کی قوت ہو گئی چلو گیا تو گیا مال غنیمت ہمیں کہ حضرت جو زندہ ہے بلا ماسا بکم چلو ستر شہید ہو گئے ہو گئے ہاں چلو جگ مرے جگ پال نہ مرے جگ پال تو زندہ ہے اب بات ہی سمجھ نہیں تمہیں یہ بانا پسند آیا نہیں تو قرآن پاک کے نقطے ایسے نقطے ہیں تمہیں کروڑوں روپیوں سے بھی زیادہ نقطے مل ہیں قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرو آہ, آہ, پہلے ہمارا یہ حال ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی ہمارے علاقے کا ایک بڑا منتقی فلسوی مولوی تھا اس کے سامنے جو رکھا گیا نا فل آد یاد ضب ہن پھل مور آد کا یار یہ تو معنی مجھ کو نہیں آتا اس کا وہ مولوی بڑا منتقی فلسوی اس کو قرآن کا معنی نہیں آ رہا. کہ کس کا بل آدان بر بری آد کا من نہیں آ رہا تھا تو انسان ایسا منطقی فلسفی تو نہ بنے کہ اللہ کی کتاب کوئی نہ پڑھے ادھر محبت ہی نہ لگائے اللہ کی کتاب کو ساتھ محبت لگاؤ اس کے معنی سمجھو اللہ کی کتاب پہ سمجھیں یہ عجیب نقطے ہیں تمہیں نہیں ملیں گے بعد کے اندر ایک ساتھ ہی ملا مجھے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 وہ قدیم کیا اس اور جدید تو انگریزوں کی پھیلائی ہوئی کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے وقت ضائع کرنا ہے اس کو زیادہ قرآن و حدیث کے ساتھ لگاؤ ہم بھی پڑھاتے تھے چھوٹے تھے عیسا ہو جی پڑھاتے تھے عیس من انتا من جی من وہ تم میں عیسا ہو جی کمانا <laughs> آدھے کو چاہیے کہ ایسے وقت ضائع نہ کرے زیادہ وقت قرآن و حدیث کو دے دیکھو جی غمال ازال غم, ازال غم اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کا ازالہ ایسے کیا کہ صحابہ کرام دے خود شکاس خردہ بھی تھے بظاہر ستر شہید بھی سامنے ہیں پریشانی پہ پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ دے دی, کیا دے دی؟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 گھر پہنچتا بالکل ٹھیک ٹھاک وہ اونگ امن ہو جاتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ چیز دیکھو اضا لا اللہ نے تمہارے اوپر باب کے امن کو وہ امن کیا تھا نواسن بدل لکھو امنتا سے بدل ہے نواسن وہ امن کیا تھا ایک اونگ کی سورت میں تھی اونگ جانتے ہو نا ایسے اونگ اونگ سورت میں تھی جو ڈھانپتی تھی ایک گراؤ کو تم میں سے کائے فتن کے نیچے کو مسلمین ڈھانپتی تھی ایک گراؤ کو تم میں سے مسلمین کو جی مسلمانوں میں تو اونگ آ گئی لیکن جو منافق تھے نا اکثر منافق جو چلے گئے نا تو کوئی بچے کچے رہ گئے اور پھر مسلمانوں کی شکست سن کے ابو سفیان بھاگ گیا تو دوسرے منافق بھی آ گئے ہوں گے وہ مدینہ قریب تو ہے نا وہ منافقین کو اونگ نہیں تھی وہ کس کس کی بدگوئیں کرتے تھے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جی ہماری بات نہ مانی گئی منافع کہتے تھے کہ جنگ کہاں ہو Www. کے ہونا تو لگے دیکھو یہ ہماری بات نہ مانے گی شکاست ہوئی پہلے طائفہ کے نیچے مسلمین اس طائفہ کے نیچے کیا ہے منافقین, زجر منافقین لکھ لو اور ایک گرا تھا منافقین کا تحقیق فکر میں ڈالا تھا ان کو کی جانوں نے وہ گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے ناحق حق غیر اللہ کا ناحق گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے ناحق گمان جاہلیت کا وہ کیا کہتے تھے یقول حل من منل من منشائے شکوہ اجمالی یا قولون کہ نہیں چاہیے کوئی شکوا جماعتی تفصیل یا گا کہتے تھے کیا خی واسطے ہمارے اس جہاد کے معاملے سے کوئی اختیار کیا ہے واسطے ہمارے اس جہاد کے معاملے سے کوئی اختیار بھئی ہمارا تو کوئی اختیار نہیں جہاد کے معاملے میں ہمارا کوئی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 ہماری بات نہ مانی گی ہمارا کوئی اختیار تھا ہمارا اختیار ہوتا تو فضا ہوتی مدینے کے اندر بیٹھتے جنگ کرتے اب ظاہری طور پہ من منالعامر شاہ کا اور معنی تھا کہ اللہ کے اختیار ہے ہمارے اختیار نہیں اور بات میں کیا من مرا کہ ہماری رائے پہ عمل نہیں کیا گیا ہماری بات بھی مانی گئی اپنی مرضی کی ان لوگوں نے تو یہ معنی صحیح یا غلط اعتراغ ہے آتے کوئی؟ جو فون فی چھپاتے ہیں اپنی دلوں کے اندر وہ چیز جو نہیں ظاہر کرتے واسطے تیرے وہ کیا چھپاتے ہیں اس کی تفسیر تفصیلات دل میں یہ ارادہ رکھتے تھے کہ اگر ہوتا واسطے ہمارے اس جنگ کے معاملے سے کوئی اختیار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 پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ او سو خضراج کے جو دو قبیلے تھے نا تو خضراج کا سردار کون تھا عبداللہ اللہ بن بھائی تو خزرت کے قبیلے کے کوئی بندے شہید ہوئے یا نہ ہوئے مومن مفل تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ قتل کیے جاتے نہ ہمارے آدمی نہ قتل کیے جاتے یہ مطلب ہے ورنہ منافق تھوڑے قتل ہوئے کہتے ہیں اگر ہوتا واسطے ہمارے جنگ کے معاملے سے کوئی اختیار تو ماں کو نہ ہونا ہم ادھر قتل نہ ہوتے کل تم فی بم جواب شکوہ پہلے اجمالی شکوا تھا اور اس کا جواب پھر اب تفصیلی شکوہ ہے اور اس کا جواب ہے آپ فرما دیے جو ان کو بھائی موت اپنے وقت میں آ کے رہتی ہے آتی ہے نہیں میں اگر ہوتے تو میں اپنے گھروں کے اندر لارا ذالہنا البتہ نکل کھڑے ہوتے بارہ جامنا نکل کھڑے ہوتے البتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ کہ کوتے با علئے مقدر کیا گیا ان کے اوپر قتل ہونا اللہ کی تقدیر میں جس کے بارے میں قتل ہونا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 ہمارے ہاں ہم پنج نند ایک بڑی نہر ہے وہاں غسول کرنے جائیں حالانکہ کبھی نہیں گیا غصول کرنے وہ ساتھ ہی کہتے ہیں ایسے دوڑتا دوڑتا جا رہا تھا خوشی کے ساتھ غسول کرنے جا رہا ہیں جب وہاں پہنچا نا تو اس کو تیرنا نہیں آتا تھا بس وہ کپڑے اتار کے یہ باندھی کپڑا شپڑا بند گیس ایسے جو ہوتا لگایا با. شہید ہو گیا القریب و شہیدوں ہے نا اب دیکھو موت کیسے اس کو بھگا کے لے گئی جب موت کا ایک وقت تھا وہ جگہ معین تھی تو موت ایسے لے جاتی ہے مغلوبیت شہید اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ظاہرا مغلوب کیا ہے نا مغلوبیات کی حکمت یہ ہے کہ کھرا کھوٹا واضح ہو جائے بھئی آپ ایک زرگر کے سامنے سونا لے جاتے ہیں زر لے جاتے ہیں کے سامنے وہ کیا کرتا ہے وہ سونے کو اپنے سانچے میں برتن میں ڈالتا ہے اور آگ پہ چڑھا دیتا ہے کہ اس پہ پرکھنے کے لیے کہ سونا خالص ہے یا غلط ہے سمجھے وہ جب پگھلتا ہے نا سونا تو اس کا کھوٹ موٹ بیل بن جاتا ہے جل جاتا ہے اور خال سونا ہو جاتا ہے جب سونے کا خالص سونا تکلیف کے ساتھ ہے یا نہیں آگ پہ پگھلاؤ اور کھررا علیحدہ ہو جاتا ہے کھوٹا علیحدہ تو مسلمان جو ہے نا میرے محترام وہ بھی اسی طرح ہے ان کے ساتھ منافق شامل ہوتے ہیں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 تو میرے عزیز تکلیف جب آئے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کھررا کون ہے کوٹا کون ہے حلوے کھانے کے لیے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں منافع بھی اور مہب بھی جمع ہو جاتے ہیں تکلیف میں پتہ چلتا ہے دیکھو جی تو اللہ تعالی نے یہ مغلوبیات دی تکلیفیں دی تاکہ کھررے کوٹے پرکھے جائیں اب وہاں پرکھے گئے یا نہیں وہ منافق جو ملے جلے تھے اگر وہ فتح ہو جاتی تو وہ بھی ساتھ و مال غنیمت لے جاتے نا اور صحابہ کیا سمجھتے کہ یہ کیا ہیں پکے مومن اب انہوں نے بکواس بازی شروع کر دی نا تو پتہ چل گیا یہ کون ہے منافق ہے یہ پتہ چل گیا یہ کھرے مومن ہے یہ حکمت مقلو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 اور تا کے کھررا کر دے صاف کر دے اس ایمان کو ماں کے نہیں کو کوئی ایمان اور تا کے کھرا کر دے اس ایمان کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے بسابس سے بھائی سونے کو جب پگھلاؤ گے آگ لگے گی کھرا ہو جائے گا یا نہیں وہ میل گچار ختم ہو جائے گی تو مومن آدمی کو جہاد کے اندر تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا ایمان زیادہ کھرا اور پختہ ہوتا ہے نہیں جی؟ زیادہ کھرڑہ ہوتا ہے زیادہ پختہ ہوتا ہے تکلیفوں کے ساتھ علیہ ان اللہ دین طسلی مومنین آپ دیکھو اللہ تعالی بار بار تسلی دے رہے ہیں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 وہی اتحادی تھی بس وہ بعض اور کش کیا انہوں نے لیکن وہ غلطی ان کے سر پہ باقی ہے یا اللہ نے معاف کر دی ہے والا قد اف کہ پہلے بھی ایک دفعہ اعلان ہو چکا ہے اور البا تاقی معاف کر دیا اللہ نے ان سے اعلان افلام تاقی دیا قد تحقیق کیا ماضی میں تحق ہے بے شک اللہ بخشنے والے ہیں حوصلے والے ہیں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 اور محمد کریم کے محب عاشق ہیں ٹھیک ہے صحابہ جملہ بر حق داں محبان محمد خان کے در تنزیل بحری شاہ موافات کے قرآن میں ان کے لیے موافت و رضا ہے اف کا اعلان ہے جا بجا کے اس کا اعلان ہے کا اور رضا کا اعلان ہے رضا کا اعلان کہاں ہے لق رضی اللہ جو باٮٔون شاہ جہ بات ہے سمجھ تو یہ میری کتاب ایرانیوں کو بھی فائدہ دے گی ایران کے اندر کیونکہ کتاب کے اندر تو آدھے فارسی اشعار ہیں عربیوں کو بھی فائدہ دے گی عربی اشعار بھی ہے شیراکیوں کو بھی فائدہ دے گی چار زبانیں ہیں عربی ہے فارسی ہے اردو ہے شیراکی ہے اور اس کی میں نے نسبت کس کی طرف کی ہے اپنی کتاب کی سردار دو جہاں شفیع المضرمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے جن کے عشق میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے عشق میں لکھی ہے تو نسبت کے اندر بھی میں نے شعر لکھے ہیں آپ دے دو, دو شعر سناتا ہوں تاکہ بھی آپ عاشق مصطفی بن جائیں پکے بنو گے یا نہیں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 انہی کو آپ ہی کی ذات سے منسوب کرتا ہوں حضرت کی دار سے منسوب کرتا ہوں خطا کارو سیارو ہوں طلب گارے ہوں میرے اپنے عمل کچھ نہیں ہے میں خطاؤں کا پتلا ہوں میں روح سیاح ہوں مجھے تو حضرت کی شفاعت کے اوپر امید ہے یا نہیں ہے کوئی عمل نہیں میرا قکا کارو سیاروں طلب گارے شفات اپنی لیواول الحمد کے سایہ میں چہتا ہوں آمین کہہ رہے کہ قیامت کے دن ہمیں لیوا الحمد کے سایہ میں جگہ حضرت کا جو جھنڈا ہوگا نا جس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے آخر تک نبی ہوں گے وہ کون سا جھنڈا ہوگا لیبا ہم لواول ہمدے من سواؤ تو ہمیں لیوال ہمد کا سایہ مل جائے ہے آمین کہہ لو یہ بریریوں کے سامنے جب میری کتاب دی تو بریلی کہنے کوئی کہ مول منظور وہاں بھی تو نہیں ہے کون کہتا ہے جو بندی ہے اورشیکلوے کے مجنون ہیں وہ جیسے میں نے کہا نا لہنا کے دو مجنو تھے ایک حلوہ کور تھا ایک کیا تھا خون دینے والا تھا